شدید محبوبی مرشدی اور لاری آج بلّہ مجھے دیر زمانہ اور مولانا شاہ محمد اختر صاحب اللہ پریشاہ تھے تیرے آشوں میں جینا تیرے آشوں میں مرنا اس وقت میں ذوق نبوت ہے. اللہ علیہ وسلم نقوت ہے سل اللہ ارکوالے فرماتے تھے کہ کچھ حلبت اللہ سے رو لو اللہ سے تنہائی میں باتیں کر لوں تعلق کر لوں لیکن یہ ذوق نقوت ہے جو کہے کہ نہیں آ, اپنی عبادات کافی ہیں. کسی ولی سے تعلق کی ضرورت نہیں کسی مصرف کی ضرورت نہیں وہ شخص لو کے نبوت سے ہاری ہے اس کو اولیا اللہ سے محبت نہیں اور ان کی زیارت کا شوق نہیں لو کے نبوت سے ہاری ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ سے مانگا اللہ میں اصل حب بحکم نہیں ہے یا اللہ آپ کی محبت مانگتا ہوں اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ ان سے محبت کرتے ہیں محبت تو دو طرفہ ہے نے ایک طرفہ نہیں ہے تو ان کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور محبت ہماری مقام بنی اعلان ہوتی ہے اللہ اس عمل کی بھی سوال کرتا ہوں جو آپ سے فریق کرتا تو جو لوگ اور اللہ سے مستقی رکھتے ہیں اپنے آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے وہ ذوق نبوت سے ہاری ہے یہ ذوق نبوت ہے تیرا عاشقوں میں جینا تیرا عاشقوں میں بھرنا اور پھر کم سب کم آج لگی یہ کہوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ آپ کو خلوت محبوب ہے لیکن پھر بھی آپ اپنے نفس پر صبر کی اور ان لوگوں میں جو مجھ کو یاد کر رہے ہیں صبح شام اور ان نے میں ہی مراد کے دل میں میں ہی آپ ان کے پاس جا کر بیٹھیے اور ان کو محمدی پھولوں میں بتائے صلی اللہ علیہ وسلم. محمدی بھول کی خلب کا بسائی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بغیر کسی ذریعے اللہ نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیں گرانی تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابی بنے پھر صحابیہ صحابیوں کی صحبت سے تارئی بنے اور تارئیوں کی صحبت سے بنے پھر ان کی صحبت سے اولیاء سلسلہ چلتا رہا اور پیامت تک چلتا رہے گا تیرے آشکوں میں جینا تیرے آشکوں میں مرنا طرح ممکن سے ممکن شیرنا ye میری آنکھوں کی یار جان سے عمل کرنا دل و جان سے اور من من کیا ہے کہ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے یہ جذبہ اتنا کہ جان دے دیں گے لیکن ان کو ناراض جینار تیرے تیر کرنا جو بھی انسان ایک کام میں لگا ہے کو یاد کر رہا ہے اور اللہ کی منلیات پر چل رہا ہے اور منزیات سے بچ رہا ہے सब اللہ کا فضر ہے ہم اقبال فرماتے ہیں کہ دشمنوں کو ایسے آبوں گر دیا اور دوستوں کو اپنا کرتے گر دیا शो शो اللہ کی مہربانی ہے کہ چین کی چیز اپنے دوستوں کو عطا فرماتے ہیں اور دنیا کی فائن اور مٹی ہونے والی چیزوں سے ان کو بچاتے ہیں یہ دیر ریرنا یہ دیر ریت دیا کہ کرنا yeh ishq ko ka seva yahi aashiq ki aadat yahi ishq ko ka seva yahi aashiq ki aadat kabhi girya کا ہے کبھی آنا کبھی گر ضامت یہی کی تو اس کا سہارا میری زندگی کا حاصل ya yeah. جب تک کسی ولی کامل کی صحبت نہ ملے اس وقت تک حوصلہ پیدا نہیں ہوتا سے کتابیں بھی پڑھ لی بڑے بڑے علوم پڑھ لیے لیکن جب تک کسی ولی کامل کا ہاتھ نہ پکڑے گا علوم نافے نہیں ہوں گے صرف نقوش رہیں گے اور اس پر عمل کی توفیق نہیں نصیب ہوتی جب تک کہ کسی مرد کامل کا ہاتھ نہ پکڑے جہاں موقع آئے گا گناہ کر بیٹھے گا اللہ کی فرمانی کر بیٹھے گا کہیں سستی کر دے گا غفلت کر دے گا اور کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو اس کو فرمایا کہ مجھے سہل ہو کہیں بنتے کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے گا چراغ راہ کے جل ہے ہر والا پھول پوری رحمت لا لے کو حضرت فرماتے تھے کہ حضرت فرماتے تھے حضرت والا رحمت اللہ کا نام لے کر فرماتے تھے کہ اگر یوں تو اللہ کا راستہ بہت مشکل ہے لیکن اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو راستہ نہ صرف آسان بلکہ مزیدار ہو جاتا ہے مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا میں یا مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا میں یاد تیرے آش سے سیکھا تیرے دل یہ تریتے ہیں یہ تیری مدد کا صدقہ یہ یہ تریتے ہیں یہ تیری مدد کا قد پارجا کرنا <تصفيق> نہیں ہے، گناہ سے بچنا آسان نہیں ہے لیکن اللہ کی مدد شامل حال ہو اللہ کا کرم ہو اللہ کی عنایت ہو تبھی غم پر صبر یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جو غم ہے اس پر صبر مس ہو جاتا یہ بھی اللہ کی توفیر سے ہوتا ہے اپنا کمال نہ سمجھے اللہ کی توفیر اللہ کا فضل سمجھے کشمنوں کو ایشے آبوں دل دیا دوستوں کو اپنا دردے دل دیا مجھ کو ان کو ساحل پر بھی توجہ نہیں ملی مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا ان کو ہزاروں اسباب ہزاروں سواہر نصیب ہیں لیکن دل ان کا طوفان آزاد میں مبتلا ہے اور اللہ والے ہیں چین سے اور امن سے رہتے ہیں ظاہر میں ان کے ارد گردی وہی موجیں دنیا وہی وہی دنیا میں وہ بھی رہ رہے ہیں اسی دنیا میں دوسرے بھی رہے ہیں وہی حاجات ان کے بھی لگی ہیں وہی حاجات ان کو بھی وہی مسائل درپیش ان کو بھی ہو جاتے ہیں وہی مسائل ان کو بھی ہو جاتے ہیں لیکن ان کا دل پر, پر, پر, پر سکون رہتا ہے چین سے رہتا ہے امن سے رہتا ہے مدد کر سکتا کرنا یہ عطا عالم میں یہی جا کر پکارا جسے خود یاد نے چاہا اسی کو یاد آ رہا ہے اللہ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں پہلے اللہ ارادہ کرتے ہیں کہ بندے کو اپنا بنانا ہے اور کیسے ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اور جس کو چاہتے ہیں وہ جش فرما لیتے ہیں تو یہ مانگنے کی چیز بھی ہے اللہ سے کہ اللہ آپ نے سب کہ میں اشار اس میں شار ہیں ہم کو بھی داخل کر ہم کو بھی جذب فرما لیجیے بس جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس بندے کو اپنا بنانا ہے اس کا جذب کہاں نصیب خفیہ طور سے اس کو وہ اپنا بنانے کا ارادہ کر لیتے ہیں اور کسی ولی سے تعلق اس کو نصیب کر ہیں علامہ کشتی کیا ہے جج کسی ولی سے تعلق کرتے ہیں اور جب وہ تعلق ولی سے ہو جاتا ہے اللہ کے لیے تو پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں ہوں کسی کا تو کسی کا اور سب آیا کہ ہر بنے مو سے پکارا مجھ کو ہمارا دن ہستی ہے پابی میری جاگ اٹھی اکبر گونڈی بہت بزرگ شاعر شعر ہے سنا ہمارا ہستی ہے پابی میری جاگ اٹھی ہر بنے منہ سے اس نے پکارا مجھ کو جب اللہ تعالی نے اپنا بناتے ہیں پھر اس کے ہزاروں شیتانی جال ہو، فلموں کے جال بچے ہوئے ہوں گانوں کے جال ہو، بچے کے جال بچھے ہو دنیا کی محبت کے جال ہو، کسی قسم کی برائی کے جال ہر قسم کی شیطان نے بچھا رکھے ہوں لیکن وہ کہتا ہے کہ ہزارہ دام باشت پر قدم چونکہ ہماری باشد ہے چاہتے قدم قدم پر شیتانی جال بچھے ہوئے لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ ہو جائے تو یہ جال ہمارا کچھ نہیں کر سکتا سب یہ بالکل مکڑی کے جالے کی طرح بوجھے ثابت ہوں گے اللہ جس کے ساتھ ہو جائے یہ تیری ہے ہے یا رب یہ اجا نجر دن میرا دام ن دامد سنگ درد نکلنا میرا ہر پتا پھر رونا یہی میری تلا میرا ہر پتا پھر رونا یہی میری سدام تیرا تو اللہ تعالیٰ سے بے ہتھیا کر ذرا سے ندامت ذرا سے آخر نم ہوئی فورن کی مانگ کرے جگہ جگہ اپنے وفاری اور اپنے رحمت کی قرآن پاک بھرا پڑا ہے آداب سے کم ہے اور رحمتیں زیادہ ہے آپ کو کرم جاتا ہے اتنا بھی گناہ کر لے لیکن رونا کیا ہے رونا کا مطلب ہی خطاب ہو جائے اب روتا ہی نہ رہے روئے اللہ سے معافی مانگے اور یقین کر لے کہ اللہ تعالی نے معاف فرما دیا ندامت نسیح وہی حضرت فرما دیتے اصل توبہ ندامت جن میں ندامت پیدا ہو گئی کہ ہم سے خطا ہو گئی بس اسی وقت معافی ہو جائے پھر تھوڑی سی رسید ہی چاہیے ہوتی ہے اس لیے کچھ آنسو اگر آ جائیں تو سمجھ لو کہ رسید کیا گئی اب رون اب خطا ہونے کے بعد روتا ہی نہ رہے پڑا نہ رہے اس سے کیا ہوگا کہ ہر وقت روتے رہنے سے تعاعت میں سستی آ جاتی ہے اور مایوسی پیدا ہوتی ہے کہ ہم تو کسی کام کے نہیں ہیں اب کیا کریں شیطان کام میں پھونک دیتا ہے کہ تم تو کسی کام کے نہیں ہو لہذا تم تمہاری عبادت بھی بیکار ہے تمہارا دقت کار بھی بیکار ہے تم تو ہر وقت گناہ کرتے ہو توبہ بھی کرتے ہو پھر پھر وہی وہ گناہ کرتے ہو تو حضرت نے فرمایا کہ اس کو جواب دے دو اگر کام میں عبادت کہے اس کو جواب دے دو کہ میں گناہ کرتے کرتے تھک سکتا ہوں لیکن میرا اللہ معاف کرتے کرتے نہیں اور حجی سے تاکہ ہیں کہ اگر زمین سے لے کے آسمان تک ریت کے ذرات کے برابر بھی گناہ ہو جائیں لیکن بندہ ایک آپ کھینچے اور توبہ کر لے نہ معافی مانگ لے اللہ سے سب کے سب معاف ہو جاتے آنند فانند سب معاف ہو جاتے تو خطا ہو جائے تو معافی مانگ کر پھر کام میں لگ جائے نا؟ یہ نہ ہو کہ وہ رو ہی رہے ہیں کہ بس کسی کام سے نہیں پڑے نہیں خطا ہو جائے معافی مانگو پھر کام میں لگ جاؤ یہی بندگی ہے میرا ہر میری تلا صرف معاف نہ بلکہ اس کو اپنا محبوب بناتے ہیں. خاص بات تو یہ ہے کہ ایک تو یہ چیز ہے کہ دنیا کو کسی آدمی سے کوئی خطا ہو جائے کسی کے حق ترسی ہو جائے اسے معافی مانگتا ہے اور کہتے ٹھیک ہے بھائی معاف تو کر دیا لیکن تکلیف اتنی ہوئی ہے کہ دوبارہ میرے سامنے نہ اکثر پیسے ہیں دل میں جو ہے دل صاف مونا مشکل ہوتا ہے کیونکہ انسان میں تاثر ہے اور اللہ پاک تاثر سے پاک ہے ایک دفعہ معاف فرما مار دیتے ہیں پھر فرشتوں کو بھی بلا دیتے ہیں تاکہ میری کوئی مخلوق اس بندے کو تانا بھی نہ دے سکے تم رہ سے پھر رہس کیا بات ہے تو اس کو پھر اپنا محبوب بھی بنا لیتے ہیں یعنی پہلے جس درجے پہ تھا توبہ کرنے کے بعد اس سے اعلی درجے پر اس کو لیا اپنا اور زیادہ قر بتا سکنا حدیث قدسی میں ہے لالیم الم الم احب کو دلیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ کو سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے والوں سے زیادہ اہل ہے محبوب ہے محبوب،, محبوب کبھی سب سے اعلیٰ درجہ اہل ہے کہ گناہ گاروں کا رونا ان کی آلے ان کی سر کیا مجھ کو سبحان اللہ میری تعریف کرنے والوں سے زیادہ محبوب یہ محبت ہے, ہے, ہے اللہ کی رونا تلا تو سارج کرنا تیری چاند ہے گے تیری بند پل ہے تیری چاند جاگ ہے یہ تیری بند پل ہے میری چان دل چکو یاد کرنا میرے چار دل کا تجھ کو بار یاد کرنا تیری چار جگ ہے تیری بند پر میرے جل کو آیا ہے کسی اے دل کی صحبت جو ملی کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو ایسے دل از نے فرمایا کے ایسے دل اللہ والوں کو اہل دل کیوں کہتے فرمایا کہ دل تو بلی کے سینے میں بھی ہے جانوروں کے سینے میں بھی ہے اور انسانوں کے سینے میں بھی ہے لیکن ہر ایک کو اہل دل کیوں نہیں کہتے اہل دل صرف اللہ والا کو کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنا دل دل دینے والے پر فضا کرتے خالے, خالے کے دل پر فضا کرتے دل آدم کے حق ریل بے حد بورا کہ دل نہیں کے جس نے دل دیا ہے اہل دل وہ ہوتے ہیں جو اپنے دل کو دل دینے والے پر فضا کرتے جن کی خواہش کیا چیز ہم سب سے لے کر پیر تک اللہ کے غلام ہیں دن کے غلام نہیں یہ دل تو ہمیں آزمائش کے لیے کیا گیا ہے کہ دیکھیں کہ تم دل کے غلامی کرتے ہو کہ ہماری غلامی کرتے ہوئے کس کو بدل جو میرے کسی کو افتر. دل میری کسی کو افتر. صحبت جو ملی کسی کو ڈلی اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے ملنا اسے آ گیا ہے جینا اسے آ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جینا اور منا کی ہوئی برقوں سے روک جانا یہ اللہ پر مرنا ہے کہ جان دینے کا جنبا جان دیں گے لیکن ان کو ناراض نہیں جان جاتی وقت نہیں ہے نفس کی جان جاتی ہے اور فرمایا کہ نفس دشمن دشمن کو غم پہنچے تو ہم کو خوشی ہونی چاہیے بس ہم کیا ہیں ہم روح ہیں اصل یہ جسم جو یہاں رکھا ہے ابھی تو اس کا نام ممتاز ہے اور روح نکل جائے تو کیا کہیں گے لاش تھوڑی ممتاز رہا وہ تو چلا ہی کیا ہے کل ہماری حقیقت روح ہے روح خوش ہوتی ہے دشمن کو غم ہوتا ہے روح خوش ہوتی ہے روح کا مرکز اللہ کی طرف ہے تو نیک کام سے روح خوش ہوتی ہے گناہوں سے روح ممکن ہوتی ہے سویدھا ہوتی ہے تو اور دشمن کو غم پہنچے تو ہم کو خوش ہونا چاہیے تو روح کو خوشی ہوتی ہے اسی لیے نیکی کر کے جن کو خوشی ہوتی ہے کہ روح کو خوشی ہوتی ہے کسی دل کس مت جو منی کسی کو اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا اس مرنے کے بعد سینکڑوں زندگیاں نصیب ہوتی ہیں یہ مرنا وہ نہیں ہے یہ مرنا اور ہے اللہ کی مرضی پر مرنا اس سے سینکڑوں حیات نصیب ہو ہے, ہے اس خنجر تسلیم سے یہ جان حسین اس خنجر تسلیم سے یہ جان حضیم بھی ہر لہذا شہادت کے مزے لوٹ رہی ہے ہر لباس ناجائز خواہشات کا خون کرنا ناجائز خواہشات پہ عمل نہ کرنا یہ گویا اپنے دل پر اپنی خواہشات پر اللہ کے حکم کی کروار چلانا ہے جو تلوار چلائی تو شہادت ہو گئی کون بہا یہ اندرونی بادنی شہادت پہ ہے یہ اللہ کیا ان شاء ضرور بھی ضرور میدان جہاد میں تو ایک دفعہ شہ... شہید ہو گیا اللہ پر جان دے دی لیکن یہ ہر لمحہ اپنے دل پر اللہ کی حکم کی تلوار چلایا جا رہے بار بار شہید ہو رہا ہے کسی کے زندہ شہید ہیں ہم نہیں یہ حسرت کے سر نہیں خواہ. خواہ. خواہ. کسی کے زندہ شہید ہیں نہیں یہ حسرت کے سر نہیں If the end is صاف ہے. یہ نہیں کہ صرف یہ مردونی کے لیے باتیں ہیں بلکہ اور مستورات بھی ہے اس میدان میں اپنی ہمت کو استعمال کریں اور ولایت کے لیے ترقی کی کوشش کریں ترقی کریں اعلیٰ سے اعلیٰ دنیا نے ایک ہی دفعہ زندگی بھی اس کے بعد نہیں ملے جتنا ہو سکے بس سارے اور اب یہ سارے ہوں نہ پھر خیالات اب ایک کام میں جلدی کرو دیر نہ کرو نہ جانے بلا دے پیا کل تو رہ جائے تب کی کھڑی کی گئی پھر جو ہم یہاں سے کما کے لے گئے ہوں گے وہی ہمارا وہاں جو ہے اللہ نے فرمایا جزا وفافا اگرچہ یہ ہے آتا نے رب کا یہ عطا ہے رب ہے لیکن جزاؤں وفافہ بھی فرما دیا تاکہ اعمال کا بدلہ ملے گا ضرور ملے گا لیکن ہے عطا ہے رب کہ ہمارے اعمال کی بدلہ اس کے مطالبہ نہیں رکھتا یہ تو ان کا کرم اور ان کی عطا ہوگی ہمارے نیکیوں کو قبول کر لینا ہماری قصور کو معاف کر دینا اور چھوٹے چھوٹے چھوٹی چھوٹی باتوں کے چھوٹے چھوٹے مجاہدات کے چھوٹے چھوٹی چھوٹی عبادات کے بڑے بڑے انعامات دینا یہ, یہ ان کی کریم ہے نارائکوں کو بھی کرم فرماتے ہیں اور کیسے کیسے بہانوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے کو تیار ہے اور کیسے کیسے بہانوں سے اپنا بنانے کو تیار ہے رحمت حق بہان نہیں جو ہے رحمت جی حد بہانے ڈھونڈتی ہے کہ میں کیسے ہیں حضرت نے فرمایا کہ پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم ہم تو کیا تھے پانی ڈھونڈ رہے ہیں اور ہمیں راستہ مل نہیں رہا پانی کہاں ہے حالانکہ اگر اللہ سے مانگیں ارد گرد دیکھیں تو راستہ کنواں فوراً نظر آ جائے اللہ کے اللہ کے ولی نظر آ جائیں گے ان سے تعلق کر لے بس سمجھو کام بن گیا تو پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم پانی کیا تھا تو ڈھونڈتا ہی ہے پانی لیکن پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کرنا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہانے بہانے سے اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنا برب عظیم نصیب فرمانا چاہتے ہیں انعامات نصیب فرمانا چاہتے ہیں لیکن بندہ ہی اسے اگر اسے کشی کرے منہ پھیرے پھرے تو پھر کیا اللہ سے مانگے تو صحیح اگر ہمت نہیں ہے تو اللہ سے ہمت مانگے ہمت تو ہوتی ہے لیکن اس استعمال کی ہمت نہیں استعمال کی ہمت مانگے اللہ آپ کسی ولی سے ہمارا تعلق کر دیجیے جس سے ہماری مناسبت بھی ہو اور ہم کو ہمت کے استعمال کی ہمت بھی دے دیجیے اور تو خود بھی دعا کرے اور یہ اللہ سے دعا بھی کرائے کہاں بن جائے گا تو یہ راستہ ہر ایک کے لیے ہے ہر شخص کو چاہیے کہ پوری کوشش کرے بن کے دیوانہ کریں گے دیوانہ بل سرے سر بر سنائیں گے افسان ہو ہر شخص کوشش کرے ہر شخص اشراب دینے قدم بڑھائے اور اللہ سے مانگ روئے گر گرائے کہ اللہ ہم کو توفیق دی حضرت ہمارے فرماتے تھے دیوانہ بننا کمال نہیں ہے دیوانہ گر بنا دیوانہ گر بنو یعنی ہم خود دیوانے ہو گئے مگر مخلوق کو فائدہ نہیں, نہیں خود بھی دیوانے بنے جو ہم کو دیکھے جو ہماری بات سنے جو ہم سے ایک دفعہ مل لے اور جو ہماری آواز سنے سب کے سب دیوانے ہو جو بشر بھی سن لے میری آپ کو رض کیے تڑب اللہ تعالیٰ کو حصہ آپ کو بھی عطا فرما دیں گا. کہ جو بشرگی سن لے میری آپ کو بس طرف جائے وہ تیری کیا <سلام> <فرح سلام> <فرح> اللہ کو آپ دلانا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نعمت سے نواز ہے لیکن یہ نعمت ملتی ہے بھائی کوشش اور مجاہدہ شب ہے دعا بھی ضروری ہے لیکن کوشش اور مجاہدہ بھی ضروری ہے کوشش اور مجاہدہ نہ ہو نہ دعا سے کام نہیں چلے گا اس راستے میں یہ مجاہدہ شرط ہے ایک شخص اور ایک بزرگ کے, کے, کے, کے پاس آتے کے اور کہتے تھے اگر دعا بھروا لیجیے اولاد کے لیے اولاد نہیں حضرت میں وہ بزرگ سادہ لوگ ہوتے ہیں دعا کرتے رہے کرتے رہے وہ رہے ایک دن پوچھا کہ بھائی تم نے شادی بھی کیا ہے कार शादी क्यों कहा कि फिर औलाद क्या तेरे पेड़ से बेहद हो क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह को तो सब कुदरत है तो कहा कि हाँ अल्लाह को कुदरत है लेकिन फिर तुझे तकलीफ हो गई इस रास्ते में मुझे आता भी शब्द पड़े ना रहें ना कुछ न कुछ हिलजुल करें कोशिश करते रहें करते रहें गिरते पढ़ते जाए रहें लेकिन अगर कोशिश करते रहेंगे तो पड़े साहब कशेर है चुन कर सक जो न रहे نصیب کر سکے نقص کے پہلوا کو تو یوں ہاتھ کاؤں بھی جیلے نہ ڈالے ارے اس سے کچھ گیت رہے عمر कभी کی کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا आखिर اور فرمائیں کہ آخر میں فرمائے آخر میں تو دبا لے یعنی آخر میں تو ہی دبائے گا یعنی جس شخص کا جو شخص تحف پہ چل رہا ہو کیا طریقہ اپنی ہمت کو استعمال کرے اور اپنی خود بھی دعا کرے اور یا دعا کرائے یہ تحف ہے دعا کرے گی دعا کرائے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے اکرام میں ان کی برکتوں سے ان کی دعاؤں کی برکتوں سے تو اس کو آخر کار جو ہے اس کا خاتمہ اپنی محبت کو غالب کرتے ہی فرمائے اس نے خاتمہ نسل فرمائے اگرچہ زندگی بھر گرتا پڑھتا رہے گا لیکن آخر عمر میں اپنی محبت کو غالب کر کے اٹھائے گا پیار آ جاتا ہے اللہ میرا بندہ گرتا پڑھتا پھر بھی چل رہا ہے میرے راستے میں ان کو پیار نہ آئے گا. جب ماں کو پیار آ جاتا ہے تو ماؤں سے تو ہزار گنا اللہ تعالی کی محبت ہے گئی ماں کی کیا محبت ہے اللہ تعالی کو اپنے بندوں سے محبت ہے وہ دیکھ رہے ہیں ہر حال سے باخبر ہیں کہ میرا بندہ اب پڑھتا چل رہا ہے کمزور ہے ایک دن کو ایسی رحمت کو جوش آ جائے اور وہ پھر جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان سے ہم کا ہم سے حکمل ہاتھ دعا چاہے مختصر ہو لیکن دل لگا اور کے اور اہتمام کے ساتھ دعا ہونی چاہیے غلام جی و سلیح کا مولانا محمد مولانا سب کبھی لڑا لاح اللہ انکل منان بدی ہو سما وادی بناؤ رنجنا يا بو يا قیوم یا قیوم یا قیوم یا اللہ جو آپ کی رحمت اور آپ کی محبت کی بات رہی اے اللہ پاغ ہم آپ کی محبت کہاں وہ بیان کر سکتے ہیں اے اللہ آپ آتو سے بھی کہیں زیادہ تصور سے بھی زیادہ اے اللہ محبت کرنے والے رحمت کرنے والے ہیں بس اس ٹوٹی پھوٹی بات کو اے اللہ اپنی محبت اور رحمت کا ذریعہ بنا لیا اے اللہ پاک ہم سب پر رحمت نازل فرمائیے کروڑا رحمت نازل فرمائیے اللہ اپنا جذب خاص ہم سب کو نصیب فرما بغیر جذب کی کام ہی نہیں ہو سکتا اے اللہ جب تک آپ ارادہ نہ فرمائے ہم کہاں آپ کے راستے میں چل سکتے ہیں اے اللہ لیکن آپ کے بندے ہیں نالک ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن آگ ہی کے تو بندے ہیں کوئی دوسرا درج بھی نہیں ہمارا اے اللہ آپ ہمارے دعاؤں کو رد نہ فرمائیے اللہ ملا تجارنا ودھوا ایک شفیہ حکم بھی روف اور رحیم یا خیر المسولین ویا خیر المحتین اے اللہ باغ اپنے کرم سے ہمارے ہمیں دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیے اے اللہ سب سے بڑھ کر ہم آپ سے یہی مانگتے ہیں سب سے بڑی حاجت ہماری یہی ہے کہ آپ ہم کو اپنا بنا لیں اور آپ ہمارے ہو جائیں کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے اللہی میں تجھ سے طلبگار تیرا اللہی میں تجھ سے طلبگار تیرا الہی میں تجھ سے ایک الگ گار کیا اللہ آپ نے اپنی فضل سے اپنی رحمت سے اس مجلس کو قبول فرما لیا اللہ جہاں جہاں عین کے کام ہو رہے ہیں اے اللہ ہم سب کو قبول فرما اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما اے اللہ عمل کی توحید ہم سب کو نصیب فرما اے اللہ اپنا جلد خاص نصیب فرما کر ہم نے سے ہر ایک کو مجھ کو بھی میرے گھر والوں کو میرے دوستوں کو اور ان کے گھر کو اور تمام عالم کو جلد اللہ والا بنا دیجئے ولایت اسے دیکھیے اپنے خطے ان کے ہاتھ آفر اللہ ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی ولی سے دید بنا دیجئے اے اللہ بار میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا گلیا بہا دیے ہیں دل بے بہا دیے ہیں اے اللہ بس اپنے شان کرم کے مطابق ہم سب کو عطا فرمائیے اے اللہ آباد اس نے خاتمہ مقدر فرمائی یا اللہ جو بیمار یا اللہ جو ریزی کی تنگی میں پریشان ہے اللہ رزا با حلال یا اللہ جو بھی جائز حضرات ہمارے دلوں ہیں آپ عجیم و خبیر ہیں اللہ اپنے فل سے ہمارے ہمیں مقاصد فرمائی وہ صلی اللہ تعالی خیری خیر ہی محمد و